کہتے ہیں کہ حضرت علی خود خدا ہے ویسے دنیا میں اس رباس میں تشریف لائے ہیں اور حلولیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی تو انسان ہیں علی ابن ابی طالب ہیں داباد محمد مصطفیٰ ہیں لیکن اللہ ان کے اندر حلول کر گئے تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی رافضی کوئی بھی شیعہ کبھی آپ کو السلام علیکم نہیں کہے گا بلکہ کہے گا یا علی مدد دوسرا جواب میں کہے گا مولا علی مدد عام علی ان کے لگ جائے کہ کون سا علی یا علی میں تو لفظ علی تو مطلق ہے نا کہ جب ہم کہہ دیں یا علی مدد کیا بتا کہ بھائی علی کون سا مکے والا مدینے والا انڈیا والا بنگلہ دیش والا پاکستان والا انہوں نے کہا نہ ہو مولا علی مدد جو اصل خدا ہے جس میں خدا اترا ہوا کیوں کہ ہوا مولاکم واللہ ہو مولاکم اللہ مولانا ولا مولا اللہ اس لفظ کا اطلاق اللہ پہن کہا ہو مولا اور آگے مدد کیوں مدد کرنے والا تو خدا ہی ہوتا ہے اس کے بعد شاید کہہ لیں السلام علیکم لیکن پہلے وہ وہی لفظ کہیں گے تاکہ کہ اپنے عقیدے کو دہرائیں اور دماغوں میں ڈال دیں تو یہ بھی شرک پھر داد ہے اور اسی طرح بے آئنے ہی لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں اور لباس بشریت میں ہیں اور اپنے آپ کو بشر بھی فرماتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو سارا ایک پردہ ہے اندر میں تو آپ خود خدا ہیں اور صرف یہ بات یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ نوز بلّہ میں کوئی افسانہ بھی عال کر رہا ہوں یہ وہ حقائق ہیں جو کتابوں میں ہیں انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سرکار راج پہ گئے اور شدت المنتہا کے بعد جب حضور رف رف پہ بیٹھے اور جبریل رک گئے ان کی حد ختم ہو گئی اور حضور آگے گئے آگے گئے آگے گئے, آگے گئے تو جب اللہ تبارک تعالی کہ عرش پہ, پہ پہنچ گئے تو اب جبریل نے جو دیکھا تو دیکھا کہ قوال ہے وہ یہ تو اوپر تو وہی آپ ہیں تو حضرت جبریل حیران ہو کے جب کر کے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو اس نے کہا حضور وہ نیچے بھی تو آپ تھے اب ارش پہ بھی آپ ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آیا پھر وہاں سے آنے کی اور یہ جانے کی اور اس کا کیا مسئلہ تھا تو اللہ نے فرمایا بس تمہاری حد عقل یہاں تک ہے تمہاری حد پر یہاں تک ہے بس آگے نہیں بڑھ سکتے وہ کہتے ہیں کہ جناب جب غریب نے یوں کر کے دیکھا نا عرش پہ تو آپ تھے اور مدینے میں بھی آپ تھے تو وہ حیران رہ گیا اسی کو انہوں نے باقاعدہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مستفیٰ ہو یعنی یہ بات تو یہودی اور دسہارہ کو بھی نہیں سوجی انہوں نے کہا کہ تین میں ایک ہے پتہ نہیں ہمیں کہ کون ہے لیکن ہے ان تین میں کوئی ایک خدا لیکن یہ لوگ تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جو مستفی تھا عرش پہ خدا ہو کر وہ اتر پڑا ہے مدینے میں مستفیٰ ہو کر وہی عرش پہ مستوی تھا وہی مدینے میں فرق کیا ہے بلکہ لکھا ہے کہ جی احد اور احمد کہتے ہیں جی میم نکال لو تو کیا بنے گا احد میم کا ایک پردہ ہی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی دونوں کے نام میں کیسا ہے کہ بس صرف میم نکالو خدا بن جائے اور اگر احد میں ہم میم لگا دیں گے تو احمد بن جائے یعنی خدا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہوا کہ جب چاہے ہم میم لگا دیں جب چاہے ہم نکال دیں اور جس کے ساتھ چاہے لگا دیں اور جس کے ساتھ چاہے نکال دیں اچھی بات ہے تو یہ ہے شرک اچھا بعد لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے بعد نے تو کہا نا کہ حضرت علی میں حلول کر گیا حضرت علی مولا ہے بعد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود م... یعنی مصطفیٰ بھی ہیں خدا بھی ہیں اور بعد اس سے بھی آگے بڑھ گیا انہوں نے کہا کہ جناب میرا مرشد جو ہے نا جس سے میرا تعلق ہے میرا مرشد یہ ظاہر میں تو میرا مرشد ہی ہے نا پیر ہے نا اصل میں تو یہ خود خدا ہے اور یہ باتیں میں فسانا نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر کریں کہ توحید کے دروس کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا اللہ ہی توفیق دے یہ ہے بڑا سخت توحید ہے بڑی کڑوی برداشت نہیں ہوگی آپ سے میں کسے سے کہانیاں شروع کروں نا تو مسجد بھر جائے گی انچا اگر بندے اکٹھے کرنے ہوں نا تو کل سے کسے شروع کر دیتے انچا دیکھیں ادھر روک بیٹھے تو توحید ہضم کرنا تو بڑا مسئلہ یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے لیکن بہرحال اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ اس قطر بڑھ گئے کہ اب یہودیوں نے کیا کہا تھا ازیر اللہ کا بیٹا اچھا پتا ہے اللہ کا بیٹا کیوں کہا اس کو عیسی علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بات جو کہ مشہور ہے نا ہر آدمی جانتا ہے کہ بھائی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اسی لیے انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ خدا کا بیٹا ہے لیکن عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کیوں کہا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند ہی آدمی تھے حضرت عزیر حضرت علیہ اسلام حضرت عیسیٰ اسلام, اسلام یو بن نون جن کو تورات و انجیل یاد تھی ورنہ تورات انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی وہ کتابیں اس کے ایسے حافظ نہیں ہوتے تھے جیسے قرآن کے ہمارے ہاں حافظ تو اتنے باغ ایسا ہوا کہ جب تورات ان سے گم ہوئی تو حضرت ازیر علیہ السلام نے بےحفظ غیر تو رات رکھ دی دوبارہ انہوں نے کہا ہاں دیکھیں نا اس کو خدا کی بات ایک بھی نہیں بھولی ایک لفظ میں بھی غلطی نہیں کی زبر زیر میں بھی غلطی نہیں کی اس اللہ کا بیٹا ہے اپنے باپ کی باتوں کو بہت یاد رکھا ہے اس نسبت سے انہوں نے تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہودیوں نے کہا ابن اللہ بیٹا ہے نسارا کی ایک جماعت نے کہا ابن اللہ بیٹا ہے دوسری جماعت نے کہا کہ سال سو سلاسا تین میں سے ایک ہے چوتھی جماعت نے کہا کہ ان اللہ ہو خود وسیل ہی اللہ ہے خدا ہے. مشرقین نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیا اسی بھی قرآن میں آپ جب صورت نجم پڑھیں گے تو اللہ نے پہلے جب رسالت کی شان بیان کی جبریل کی شان بیان کی محمد مصطفیٰ کی شان بیان کی کہ میں نے ایسا نبی بھیجا ایسا پیغمبر بھیجا ایسی فائی اتاری اور جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو تعلیم دی اور جبریل کا یہ مقام تھا اور اس کے بعد <تصفح> اللہ نے فرم ایزاد وہ اس خدا کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے کس کو خدا بنائے وہ کو اس کو بنا کچھ عقل تو کرو کوئی اٹھارہ انیس بیس کا فرق ہوتا تو چلو کچھ تم مان لیتے ایک طرف وہ خدا وحد حلا شریک ہے وہ خالے کو مالک ہے اور ایک طرف یہ ہے جو بالکل تمہارے محتاج ہیں بنا تص الخوا اور آگے قرآن پھر رد کرتا ہے کہ اللہ عزا کر اللہ کہ ایالمو یہ تم نے کیا کیا قسمت اللہ نے فرمایا اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو دعائیں کرتے ہو کہ دعا کرو اللہ لڑکا دے اولا نرینہ دے دوائیں دیتے ہو علاج کرتے ہو اور جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور لڑکیوں کو اپنے لیے نہ پسند کرتے ہو ان کی ولادت پہ تمہیں خوشی کے بجائے غم لاحق ہوتا ہے آر لاحق ہوتی ہے تو جو اچھی چیز ہے وہ اپنے لیے چن رہے اور جو بری چیز ہے وہ خدا کے حوالے گھر ہے عجیب بات ہے بڑی اچھی تک کر رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک تو لڑکیاں بری ہیں جو, جو بری ہیں وہ تو اللہ کی بیٹیاں بنا دی ہیں اور لڑکے تم نے اپنے لیے یہی تمہارا عقل ہے یہی تمہاری سمجھ ہے تو دیکھیں ان کا یہ شرک تھا اور بعد میں یہ عقیدہ رکھا حلولیا کا کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں یہ بھی شرک کی ذات ہے اور اسی سے وہ بڑا قصہ مشہور ہے نا کہ منصور نے کہا تھا انلح یہ آج تک لوگوں کو بڑا سناتے ہیں نا وہابیوں کو تو پتا نہیں نا وہ منصور تو نہیں کہہ رہا تھا نا انلحق وہ تو منصور کے پردے میں خدا بول رہا وہ تو اللہ اندر تھا نا وہ کہتا تھا انلحق منسور تھوڑا کہتا تھا وہ کہتے ہیں خدا اندر تھا بول تو خدا رہا تھا لیکن چونکہ وہ منسور کے اندر تھا دیکھنے میں تو سامنے منسور تھا نا تو ان وہابیوں نے کفر کا فتو لگا کے مروا دیا منصور کو اصل تو ان کے پاس وہ آئنا کی نہیں تھی جو خدا کو دیکھ سکے تو اسی لیے وہ ان حق منصور والا ہے اور اسی لیے ہمارے اپنے علاقے میں ہمارا جو علاقہ ہے جہاں کے اصل ہمارے یعنی خاندان ہے برادری ہے وہاں ایک جگہ ہے ایک کا نام ہے چاچڑا شہر کا نام ہے اور ایک کا نام ہے کوٹ مٹھن یہ بھی علاقے کا نام ہے تو ان کے جو بزرگ تھے اس زمانے میں وہ تو خیر عالم بھی تھے اللہ والے بھی تھے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں کرے لیکن ان کے مرنے کے بعد جو لوگ وارث بنے اور عشق میں پڑھے تو انہوں نے سریکی زبان میں بعض ایسی ایسی باتیں کہی ہیں اللہ معاف کرے میرے خیال میں اگر صاحب کا زمانے کا کوئی مشرق ہو تو شاید وہ بھی سن کے بھاگ جائے اب وہ کوٹ مٹھن جو کہ آمنے سامنے ہے درمیان میں دریا ہے تو اس نے محبت میں آ کے کیسے تشبیح دی وہ کہتا ہے کہ چاچن وانگ مدینہ ڈس دے کہ چاچنا میرے لیے ایسے ہے جیسے مدینہ منورا ہو اور کوٹ مٹھن بیت اللہ اور کوٹ مٹھن میرے لیے ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہو اور میرا جو پیر ہے نا ظاہر میں ہے پیر فرید باطن میں ہے اللہ یہ ظاہر میں تو فرید ہے بالکل بس لیکن فرید بھی تو اللہ کا نام ہے نا وہ کہتے ہیں جی بس یہ غلام اٹادو یہ ظاہر میں تو بیر فرید ہے بالکل بس لیکن فرید بھی تو اللہ کا نام ہے نا وہ کہتے ہیں جی بس یہ غلام اٹاد تو بس ٹھیک ہے فرید ہے نا یہ ہے شرک حضات جس کو آدمی کبھی سوچ تو نہیں ہے اتنا بڑا شرک ہے یعنی شرک اکبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ انسان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شرک فضا کہ اللہ کی ذات میں شریک بنائے اللہ کو کسی میں حلول کا عقیدہ رکھے یا اللہ کے ٹکڑے کر کے کسی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا کے پیش کرے یا اللہ کا بیٹا مانے یا اللہ کی بیٹیاں مانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کی شکل میں نیچے مانے یہ سب شرک فضات اللہ مبارک وطالعہ رحمت فرمائے اسی کو شرک کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں کسی کو شریف حالانکہ اس کی ذات کیا ہے واحد ہے عہد ہے سبد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ نہیں کہ آپ سارے قرآن کو دیکھیں گے تو اللہ نے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو اپنی وحدانیت کے لیے نہیں بھی آنے. کہیں فرماتے ہیں الہ کم الاحم واحد اور کئی بل بات یہ کول اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یو فلم یق الف احت اور اللہ تمہارے کو نے اسی جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ظالم تم اللہ کے لیے جو بیٹے بناتے ہو تقا دما بات یہ تو قریب ہے کہ تمہاری اس غلط بات سے تمہارے اللہ کی ذات کی شان کے خلاف ایسی بات کہنے سے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ پھٹ جائیں زمینیں پھٹ جائیں اور زمینیں پھٹ جائیں پہاڑ گر جائیں ما یم بکین رحمان این خزاخ کے ظالم اس کی شان کوئی زیبہ نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے کیونکہ جب ساری کائنات اس کی مخلوق ہے ساری کائنات اس کی مخلوق ہے, ہے ساری کائنات اس کی ملک ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے پھر اولاد کی کہ ساری کائنات ہی اس کی اسی لیے اللہ نے فرما دی کہ ان کلو منفی الا ول الرحمن آبدا کہ جو بھی آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ اللہ کے سامنے بندے ہیں اللہ کے عبد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے مانگنے والے ہیں چاہے وہ ملائکہ ہیں ہے ہیں رسل ہیں منفی سماواتی ول اور اللہ نے فرمایا آج اگر تم میری ذات سے شریک کر رہے ہو یاد رکھو کہ تم سب نے پھر میری طرف آنا ہے اور میری طرف جب آؤ گے وہ یوم القیامت پردا اور تم نے اکیلے آنا ہے وہاں یہ تمہارے چھڑانے والے بھی نہیں ہوں گے شرکا بھی نہیں ہوں گے جن کو تم نے خدا بنایا خدا کا بیٹا بنایا ہے وہ بھی برات کا اعلان کر دیں کہ ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا کہ یہ عقیدہ رکھو تو یاد رکھو اس کو کہتے ہیں کو فضاد کہ اللہ کی ذات میں شریک بنایا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو شرک کے ہر قسم سے یاد آ اب دوسرا سمجھیں شرک فضاد کے بعد ہے شرک ف شرک و صفات کا کیا معنی ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ واپ فرمائے بڑی بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیں شرک و صفات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت خاص جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اس میں کسی غیر کو شریک بنائے کیا مانا وہ صفت کسی دوسرے میں بھی مانے اس کا معنی ہے شرکت صفات کیا معنی مانا صفت علم اب بات کو سمجھیے کہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے یہی تو دھوکھا لگتا ہے نا اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے یا معطلہ بن گئے یا مشبہ بن گئے یا تعطیل میں جلے گئے یا تعویر میں جلے گئے یا تشبی میں چلے گئے نعوذ باللہ تو بات کو سنئے وہ یہ کہتے ہیں مسلم صفت علم ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم کامل ہے علم محیط ہے علم ازلی ہے علم تام ہے اس میں کسی غیر کو شریک بنائے تو اب شرک آ جائے اس کو کہتے ہیں شرک فی صفا مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہر غیب جاننے والا اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے ذلا ذلا خدا کے پاس علم اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر جب آپ کہ اللہ میں جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے ملتظم کے سامنے مقام ابراہیم پہ یا اور کسی بینر رکن یا صفا پہ یا مروہ میں حج میں آپ نے ماشاء اللہ دیکھا ہوگا منظر کہ کیسے دنیا کے کائنات سے من اکتار الارض من بنکل فنکن امی کائنات دوڑ دوڑ کے آ رہی ہے اور ہر آدمی کی اپنی بولی کوئی اردو میں بول رہا ہے کوئی فارسی میں بول رہا ہے کوئی پشتو میں بول رہا ہے کوئی بلوچی میں بول رہا ہے پھر کوئی بروہی زبان بول رہا ہے اس کے بعد جناب کوئی اس کے علاوہ آپ دیکھیں بنگالی بنگلہ میں بول رہا ہے کوئی برمی زبان میں بول رہا ہے اچھا صرف عربی دیکھو تو عربیوں کی زبان کا کتنا فرق ہے اب اگر کوئی الجزائر کا عربی بات کرے آپ نہیں سمجھیں اگر آپ کے سامنے کوئی مراکشیا عربی بات کرے آپ کو پتہ لگے گا حالانکہ وہ بھی عرب ہے صرف عرب کے اندر کتنے لغات ہیں کتنے لہن ہیں کتنے اختلافات ہیں اور اسی طرح دیکھیں عرب کے اردو کے اندر جو ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ اپنا اردو اگر دلی والوں کی اردو سنو گے تو الگ ہے لکھنؤ والوں کی الگ ہے حیدرآباد والوں کی تو بالکل الگ ہے وہی ایک لفظ ہوگا وہاں لوگ کہاں لوکا کہلائے گا ایک لفظ ہے تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ہر بندہ اپنی زبان میں مانگ رہا ہے اور ہر بندہ اپنی حاجت مانگ رہا ہے وہ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ہمارے ایک دوست تھے اللہ ان کی قبر کر احمد کرے شاعر تھے بہت بڑے شاعر احرار مرزا جاں باز تو بڑے مجاہدات بھی تھے ان نے انگریزوں کے خلاف بڑا یعنی تحریک آزادی میں حصہ لیا اور گیارہ سال قید کاٹی عطا اللہ شاہ بخاری اور ابوالکلام آزاد اور اس دور میں اجمل خامر ان لوگوں کے ساتھیوں میں تھے دوبارہ وہ آخری عمر میں آتے تھے ملتے تھے تو تھے بڑے ماشاء اللہ وہ لطیفہ سنج یعنی بڑے مزاح کرنے والے خوش اخلاقی سے بات کرنے والے اور ایسی ایسے لطیفے سناتے تھے کہ بندے لوٹ پوٹ ہو جائیں تو وہ خیر جناب ایک دن مکہ شریف میں حرم شریف میں بیٹھے تھے تو ساتھ ہی کوئی آدمی بیٹھا تھا وہ دعائیں بچارہ مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ایمان اطا فرما یا اللہ مجھے صحیح عقیدہ نصیب فرما یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما یا اللہ یقین نصیب فرما دعائیں مانگ رہا ہے اور یہ مرزا صاحب بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں اللہ بھی آئے ات گھر اتا فرما اللہ بھی آئے کار بڑی اچھی اتا فرما اللہ میں آپ بڑھاپے میں وہ اچھی تھی بیوی بھی اطا فرما تو یہ اپنے یہ شروع ہوئی تو اس نے ایک منٹ تو آدھا منٹ تو سفر کیا ایک منٹ کے بعد وہ بوڑھا آدمی تھا نہیں تھا وہ بھی اس سے سفر نہ ہو سکا اس نے اپنی دعا سے چھوڑ دی اس نے کہا بھائی کیا مانگتا ہے میں کہا کیا مانگ رہے خدا کے کان پہ بیٹھ گیا کبھی آرس مانگتا ہے کبھی سارا مکان مانگتا ہے کبھی اللہ ملامیہ سے کار مانگتا ہے کیا بکواس ہے بھائی تم تو بڑے آرام سے بالکل نہیں ہنسی اور دیکھ کے کہ کہا کہ بزرگوں کو ناراض ہونے کی کیا بات ہے بندہ وہی چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تم مانگ رہے ہو میرے پاس تو کار اور مکان نہیں ہے میں وہ مانگ رہا ہوں جو چیز کسی کے پاس ہو بلا وہ بھی کوئی مانگتا ہے نے کہا ہمیشہ ہر بندہ وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو میں <سؤال> بھی ڈیڑھ گھنٹے سے سن رہا ہوں کہ اللہ سے ایمان دے دو فرانس کا ماننا ہے بھر پاس نہیں ہے میں تو میرے پاس ایمان بھی ہے اللہ بھائی یقین بھی ہے عقیدہ بھی میرا ٹھیک ٹھاک ہے کار نہیں مکان نہیں بیوی نہیں مانگ رہا تو جو ضرورت ہے مجھے میں وہ مانگ رہا ہوں آپ جنا وہ بے چارا تھا کی یہ کیا بلا مجھے ٹکر گئی اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ تو بڑے لوگوں میں ہے ماشاء اللہ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا پھر ایک ہی لفظ میں انہوں نے بڑا عجیب بات کی تھی میں نے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا مرزا صاحب آپ انگریز کے وقت میں بھی جیل جاتے رہے اور آپ ماشاء اللہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں آپ اس دور میں بھی آپ اکثر جیل میں ہوتے ہیں کیونکہ باہر کی تو آپ کو فضا پسند نہیں لگتی روٹی اچھی نہیں لگتی تو کیا فرق کیا محسوس کیا تو کہنے لگے کہ انگریز بے دین تھا بے آئین نہیں تھا ہمارے مسلمان بے دین بھی ہیں بے آئین میں کہا اس کے پاس دین تو نہیں تھا لیکن وہ اصول تو تھے کوئی آئین تو تھا کوئی زابطہ تو تھا کوئی ایک کلاس بی کلاس کا فرق تو تھا انہوں نے کہا یہ تو سبحان اللہ سب کو رگڑا لگا دیتے نہ یہاں دین ہے نہ یہاں آئین یعنی اندازہ کریں اور اسی پہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں ڈیرہ علی خان میں جا رہا تھا تقریر کے لیے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ڈی دی سی انگریز تھا اور ایس پی مسلمان تھا ایس پی نے سمری بھیجی ڈی سی کو کہ اتاء اللہ شاہ بخاری جلسے کے لیے آ رہا ہے اشتہار لگ گئے ہیں اور یہ تو سب سے بڑا خطرناک آدمی ہے دہشت گرد آدمی ہے اور اس کی تقریر میں تو لوگوں پہ جادو ہو جاتا ہے یہ تو عذاب آ جائے گا ہمارے میں اس کا داخلہ بند کر دیا جائے اس کو ڈیر خان کے حدود میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی جائے میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں ورنہ اس ضلع میں جو فسادات ہوں گے یا اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے اس کی ذمہ داری پھر مجھ پہ نہیں ہوگی میں نے قبل وقت بتا دیا ہے جب ڈی سی کے پاس وہ سمری پہنچی تو پڑھ کے رکھ دی جواب نہیں دیا ایک دن گزر گیا دوسرے دن گزر گیا ایس پی صاحب غصے میں بھاگتے ہوئے ڈی سی صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا سر میں نے دو دن ہوئے آپ کو رپورٹ بھیجیے. جواب نہیں آیا کے دن قریب آ رہے ہیں ہم نے ان کی تعمیل بھی کرانی ہے ضلع سے روکنا بھی ہے ان کو تو ڈی سی کہنے لگا کہ ایس پی صاحب مجھے بات سمجھ نہیں آ سر بڑا واضح لکھا ہوا ہے اور نے کہا نہیں مجھے بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی جرم نہ کرے اور سزا پہلے دے دی جائے ابھی وہ ہمارے ضلع میں آیا ہی نہیں اس نے تقریر ہی نہیں کی کوئی شرارت ہی نہیں کی کوئی فساد ہی نہیں کیا تو ہم سزا پہلے دے دیں گے ہمارے ملک میں اس کے انسانی حقوق جو ہے پابند پابندی لگا دیں کہ ضلع میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہ سزا جرم سے پہلے ہے اس کو میرا ضریف نہیں مانتا کسی بھی شکل میں آنے دو اس کو تقریر کرے گا شرارت کرے گا ہمارے پاس قانون ہے فورس ہے ہمارے پاس حکومت ہے اقتدار ہے ہم نمٹیں گے اسے یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ آیا نہیں اور سزا ہم پہلے جاری کرتے ہیں اب مسلمان دیکھیں یہ لگ رہا ہے اور انگریزی شاہجی رحمت اللہ جب وہاں ڈیرا غازی خان اس زمانے میں کہا سواریاں بسوں کے ہوتے تھے دھکے کھا کھا کے آدمی پہنچا تھا اڈے پہ اترے تو کسی نے کہا شاہ جی کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے انگریز میرا بھی دشمن ہے لیکن میں بھی آلے رسول ہوں آج کے جلسے میں کوئی بات نہیں ہوگی حکمت اس نے اگر اتنا لحاظ کیا ہے تو ایک رات ہم بھی لحاظ کریں بار حالیہ نے یعنی مانا یہ تھا کہ اصولی سی بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاتھ تو نہ عقیدہ رہا نہ آئین رہا نہ ایمان رہا نہ دیندہ دین تو اب آپ سمجھیں کہ اتنے چیزیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہر ہر زبان میں مانگتے ہیں تو اب کیا عقیدہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ سب کی زبان سنتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور ہر کسی کی دعا منظور کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں اور جو جو, جو بندہ جو باغ رہا ہے اس کو دینا چاہیں تو دے سکتے یہ ہمارا عقیدہ اسی لیے تو ہمارے فاط میں بیس لاکھ آدمی کھڑا دعا مانگ رہا ہے انتیس کے ختم میں بیس لاکھ آدمی کھڑا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے تو اگر یہ یقین نہ ہو یا یہ خیال ہو یار بہت شور کریں پتہ نہیں ہماری دعا کا اللہ کو پتہ لگے گا یا نہیں لگے گا تو کون مانے گا اس لیے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم لاکھ شور مچائیں ہم کروڑ نہیں ساری دنیا کے ایک ارب چھتیس کروڑ مسلمان ایک وقت میں مانگنے لگ جائیں وہ سن رہا دینے پہ قادر ہے اور اس کو علم ہے کہ میرا بندہ کہاں ہے کس حال میں ہے اور کیا مانگ رہا اب اگر اسی میں کسی غیب کو آپ شریک کریں گے تو یہ شرک صفات ہے اب اگر آپ مثلا اس میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک وظیفہ کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر کی رانی اللہ یا, یا معین الدین اجبیری مدد کن تو آپ ایمان سے کہیں اس وظیفے کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے جو مہین الدین کو پکار رہا ہے یا یا علی آپ کشتی لڑ رہے ہیں تو یا علی آپ کرکٹ کھیلیں تو یا علی یعنی حضرت علی کو آپ اچھے کاموں میں بلاتے ہیں کبھی کرکٹ کے لیے کبھی فٹ بال کے لیے کبھی کشتی لڑنے کے لیے کبھی باکسنگ کے لیے ماشاءاللہ اور پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جب ہم یہاں سے کہیں گے کہ یا علی مدد یا ہم کہیں گے یا پیر یا دستگیر یا عبد القادر جی رانی یا شیخ جی رانی یا شیخ مین الدین کشتی تو جب یہ ہم پکار رہے ہیں تو کیا وہ ہماری اس پکار کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں سن رہے تو پکارنے کا فائدہ پھر تو پاگل ہے پکارتا یہ اگلا سنتا ہی نہیں دیکھو نا ابھی آپ مسجد میں بیٹھے یہاں سے اگر آپ آڈر دینا شروع کر دیں گے کہ بیگم صاحب میں یہ کھانا جلدی پکا لیں تو کہ کس کو کہہ رہے ہوئی اپنی میں اپنی بیویو کہہ رہا ہوں تمہیں جو کہا ہے گھر میں وہ جو کہہ رہے ہو ٹیلی فون کر رہے ہو کیا کر رہے ہو ہے نہیں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں یہاں سے خراب ہو گیا لوز ہے کوئی معاملہ تو اصل مسئلہ سمجھیں کہ آپ جب ایک آدمی پکارتا ہے کہ مدد کو مدد کو نیا مین الدین چشتی اور بگر دا بے بلا افتاد کشتی کہ مصیبتوں میں میری اور غم میں میری کشتی جو ہے وہ گر چکی ہے میری مدد کا اور باقاعدہ انہوں نے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اور یہ بھی عقائد جو ہیں وہی سے آئے ہیں باقاعدہ رواف نے یہ ایک ہے ان کی ناد علی باقاعدہ ان کا وظیفہ ہے اور یہ باقاعدہ ان کے اعتقاد کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ لی ہر وبا اللہ میرے پاس پنٹن جو ہیں میں تو جہنم کی آگے کے ذریعے بجھا دوں گا وہ کہتا ہے مجھے کیا خوف ہے جہنم کا لی خمسط الطفی بہا حل البا الحاطمہ المصطفی ولمرتضا اب نا حما ایک حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الید المرتضی ان کے دو بیٹے حسن حسین کسی بیٹی کو نہیں مانتے اور پانچواں سید مدح اللہ تعالیٰ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمارے مشرقوں نے بنا لیا کہ بے بلا افتاد کشتی مدد کو مدد کو یا معین الدین چشتی اور اس کے بعد باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو دو رکعات نماز نفل پڑھنے کے بعد تم اپنا رخ جو ہے وہ بغداد کی طرف کر کے یا شیخ عبد القادر جی رانی للہ کا ایک تصویر پڑھے اور اس کے بعد الٹے پاؤں گیارہ قدم جانے کے بعد پھر سیدھے ہو کے چلے جائیں تمہاری مشکل جو ہے فوراً حل کر دیں گے حضرت کی روح ادھر متوجہ ہو جائے گی اور یہ ساری مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گی باقاعدہ کتابوں میں یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو کس سے کہانی آئے کتابوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ تمام ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو تصدف کرنے کا حق حاصل ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بھی اس قدر تصرف کا حق حاصل تو اس کو کہتے ہیں شرخ صفت کہ علم غیب تو اس کی صفت تھی لیکن انہوں نے وہ کہ ہماری بات کو جانتا ہے جیسے باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ان کے اس شریف میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا اور وہ اسی ارب علاقے کا پیٹ تھا بزرگ تھا کہتے ہیں کہ ان کی ریارت کے لیے وہ جا رہا تھا تو راستے میں اور بھی لوگ بڑے زیارت کے لیے جا رہے تھے تو جس کافلے میں وہ سفر کر رہا تھا اس میں ایک خوبصورت ترین لڑکی تھی اور یہ دل تو پھر دل ہوتا ہے نا لڑکی پہ آ گیا کیونکہ محبت کی تو نہیں جاتی تو ہو جاتی اب وہ بے پریشان حیران اچھا خدا کی شان ہے وہ کافلہ چل پڑا یہ رہ گیا ہے دوسرے کافلے میں آ گیا پتا ہے وہ لڑکی کون تھی کہاں کی تھی کس علاقے کی تھی کس کی بیٹی تھی اب یہ اس کے عشق میں غمگین ہے اور پریشان ہے لیکن جا رہا ہے کہ اب میں کروں تو آخر کیا کروں شاید وہ وہی اور میں کہیں کوئی موقع مل جائے پھر نظر پڑ جائے تو میں معلومات کروں گا وہ کہتا ہے کہ جناب میں اسی غم میں غلطہ ہو پیچا میں نے موقع کی تلاش کی کہ جب کوئی میرے شیخ کی مزار پہ رش نہ ہو زیادہ بندے نہ ہوں اکیلے میں میں جا کے درخواست کروں کہتے ہیں رات کو آدھی رات کے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے آ کے حضرت پہ سلام پڑا تو ابھی ہاتھ باندھ کے میں کھڑا تھا تو میرے شہر نے اندر سے آواز دی کہ میرے مریف جاؤ وہ لڑکی میں نے تم کو دی اب ایمان سے کہیں یہ شیر کبو جہال کو سناؤ نا وہ پاگل ہو گئے وقت اگر آج ابو جہل زندہ ہو نا اس کو, کو کوئی سنا ہے کہ جناب ایسے تیر صاحب نے کہا تھا قبر سے وہ تو کان پکڑ کے بھائی جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ اس بات پہ کہتے ہے کہ آج حضور کے صحابہ کو دوبارہ زندہ کر دیں اگر اللہ ان کو زندہ کر دیں اور جب وہ ہمیں دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیں وہ نہیں سمجھیں گے دیکھتے ہوئے اور کہ کوئی ہمارا مسلمانوں والا کام ہی نہیں رہا کوئی ہمارا عقیدہ نہیں رہا کوئی ہمارا عمل نہیں رہا کوئی ہماری صفت نہیں رہی کوئی ہماری سورت نہیں رہی کوئی ہماری سیرت نہیں رہی ان راجو ہمارے یہاں ایمان سے کہیں ہمارے گھروں سے لے کر چاہے مولوی کا گھر ہے یا ڈاکٹر کا گھر ہے یا پیر کا گھر ہے ایمان سے کہیں پوری انگریزی تہذیب سے سجا ہوا ہے کہ نہیں ایک ایک گھر میں دیکھ لیں پردے دیکھ لیں سوفے دیکھ لیں ڈینر سیٹ دیکھ لیں کافی سیٹ ٹی سیٹ ڈائمن سیٹ پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ٹی وی ڈشیز مال تصاویر اور جناب قالینیں اور یہ اور پھر اس کی تقسیم کہ جناب یہ بیڈ روم ہے یہ ڈرائنگ روم ہے یہ ڈائننگ روم ہے اور یہ فلان ہے یہ فلان بالکل لفظ بھی وہی نام بھی وہی لغت بھی وہی انہوں آپ اندازہ فرمائیں کہ لفظ بلکہ یعنی بڑے آدمی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سامان جو ہے وہ باہر کا ہو یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے یعنی اگر میں ایک ایئر کنڈیشن اپنے ملک کا بنا ہوا لگا لوں تو کہیں گے پاگل ہاتھ میں یہ جناب کوئی چلتا ہے بس وہ ہم خریدیں گے اچھا تب بنے گا نا ہم خریدیں گے کمپنی کو پیسہ بھی دے گا فیکٹریاں ترقی کریں گی تبھی تو اپنے نقاص نکالیں گی جب انہوں نے ایک دفعہ بنایا ہم نے نہیں چھوڑ دیا تو کیا کریں گے اور تو اور نیچے جائیں گے اور اگر وہ بلاتی کوئی لگا ہو گیا نہیں کمال ہے جی مزہ آ نا دیکھو نا دیکھنے میں بھی شکل ہے نا آج کریں یہ جناب چیز ہے آواز ہی نہیں آتی بڑا بالکل بڑا سکون ہے اسکول تو جب یہ عالم ہو تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلط کا نہ ایمان سے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ شاہ بلی اللہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے تو ایک تصور کیا ہے نا حقیقی مسئلہ نہیں بتایا انہوں نے کہا یعنی اگر بفر دے بحال اللہ پیدا کر دے اللہ تو کہا دے رہے نا تو جب وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے تو ہر آدمی کی شکل الگ ہے صورت الگ ہے لباس الگ ہے آج کل تو ماشاءاللہ یعنی جتنی جماعتیں ہیں اتنی رنگ ہیں کوئی سبز والا ہے کوئی کالے والا ہے کوئی بھوے والا ہے کوئی نسواری والا ہے کوئی بٹن والا ہے کوئی تکمے والا ہے کوئی جناب بڑبی والا ہے, کوئی ٹوپی والا ہے کوئی گول ٹوپی والا ہے کوئی چور ٹوپی ان ہے للہ ہے رونے کے سوا اور کیا اس تو اب جناب وہ لکھتے ہیں کہ مرشد نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ غم نہ کرو وہ لڑکی میں نے آپ کو دے دی. وہ کہتا ہے کہ میں حیران پرش ایک تو شرمندہ بھی بڑا گیا یار میری تو چوری پکڑی گئی پیر کو تو پتہ ہی لگ گیا کہ میں اس لڑکی پہ آ ہوں اب دیکھو کتنا بڑا علم غائب ہے کہ پیر مزار میں ہے اس کو عشق راستے میں ہو رہا ہے یہ جو پیر کی مزار پہ ہے تو پیر نے وہ عشق بھی بتا دیا اور اچھا اور یہ جو علم ہو گیا پھر پیر کا کمال دیکھو کہا کہ وہ لڑکی بھی تم کو دے دی یعنی اب اس کو پیر کے علم پہ تو کوئی دوکھا نہیں ہوا وہ کہتا ہے پیر تو جان ہی جانے نا پیر کو تو سب چیز کا پتہ ہوتا ہے نا لیکن وہ کہتا ہے ایک شک مجھے ضرور ہوا کہ پیر نے لڑکی مجھے کیسے دے دی لڑکی تو کسی اور کی ہے پیر صاحب کی تو نہیں ہے اپنی تو چلو کوئی کسی کو دے دے کہا میں دوسرے کی لڑکی کیسے دے دی وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان اس بات کو سوچ رہا تھا وہ جاننے والی بات کو نہیں وہ تو پیر جانتا ہے نا اب جناب جب وہ کہتا ہے کہ بس میں پھر وہی روتے روتے بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر گزری کہ وہ لڑکی کا باپ آیا اس نے بھی آ کے سائی کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ حضرت میں آپ کے لنگر کے یہ لڑکی سپرد کرتا ہوں مرشد جس کو چاہے دے دیں تو کہتا ہے اب اقدا حل ہوا کہ پیر کو پتا تھا کہ لڑکی ابھی مجھے ملنے والی ہے اس لیے اس نے مجھے دے دی, دی تو اس نے قبر کے پیر کو آگے لڑکی حوالے کر دی کہ جناب یہ آپ آپ اس کو لطیفہ سمجھیں گے یہ کتاب میں یہ ملفوظات شریف باقاعدہ مطبوعہ ہیں کتاب میں چھپے ہوئے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے یعنی یہ باقاعدہ اتنا بڑا ظلم اتنا بڑا شرک جو ہے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب جب اس نے لنگر کے حوالے کر دی تو مرشد نے جس کو چاہیں دے دے تو مرشد نے اس میں کون سا نجائز کیا ہے تو یہ ہے وہ شرک استفاق کے علم میں بھی شریک کیا اختیارات میں بھی شریک کیا اور دوسرے کی لڑکی کو جس کو چہ پکڑ کے دے دے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں شرک کی صفت اب اللہ کی صفات کتنی ہیں صفت علم ہے صفت سما ہے اچھا اسی کو بڑے آسانی کے ساتھ سمجھتے جائیں مثلا اللہ نے ایک گھر بنایا ہے اللہ ہے اللہ نے فرمایا میرا گھر پر میں مسلمانوں میرے گھر کا تو سب سے قریب گھر سب سے پرانا گھر سب سے عزت والا گھر سب سے پہلا گھر اور یہ بیت اللہ جو ہے علماء نے وضاحت کر دی کہ کہیں شرک نہ کر بیٹھے بندہ کہ بیت اللہ کا کیا معنی یعنی اللہ کا گھر اللہ سے گھر میں رہتے ہیں انہوں نے کہا نا نا اللہ کی شان جو ہے اللہ کی ذات اور رحمان و اللہ کا یعنی کو بھی نہیں یہ تو صرف نسبت تشریف و تقریب ہے کہ اللہ نے جس گھر کو عزت بخش نہیں تھی دی کہہ دیا میرا گھر ورنہ تو ساری زمین اللہ کی سارا ملک اللہ کا ہے سارا ملک اللہ کا لیکن یہ نسبت تشریف و تقریب و تعظیم ہے تو اب اس کے تواف کا ہمیں اللہ نے حکم دیا تو اب یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم قبر کا تواف کریں گے تو یہ صرف تواف میں ہو گیا کہ تواف کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہمیں اس گھر کا لیکن اگر ہم نے اب کسی بازار کا یا ہم نے کسی قبر کا تواف کیا تو گویا ہم نے پھر تواف میں شرف اس اس کو کہتے ہیں ایک شرک فضاد اور ایک شرک کیا ہے شرک ففات کہ وہ صفات جیسے صفت علم ہے لیکن یاد رکھیں علم کامل ہمیشہ دماغ میں یاد رکھنا ورنہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے علم تو اللہ نے انسانوں کو دیا علم تو اللہ نے جنات کو دیا ہے علم تو اللہ نے پرنگوں کو بھی دیا ہے علم تو اللہ نے حیوانات کو بھی دیا ہے علم اللہ تبارک و نے تمام مخلوق کو دیا ہے حشرات کو بھی علم دیا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بات چیتیں جو ہے جب گرمی ہو تو نکل آتی ہیں بات سردی ہو تو نکل آتی ہے بات چیتیں صبح ہو تو چہچہانا شروع کرتی ہیں رات ہو تو چپ ہونا شروع کر دیتی ہیں یہ علم تو لیکن علم کامل کسی کا نہیں ہے اس لیے حضرت خضر نے علیہ سلاد والسلام نے جب دیکھا کہ سید رحب سارے اسلام بھی کشتی پہ ہیں اور ایک چڑیا نے آ کے چونچ بھری دریا سے تو حضرت خدم نے پوچھا کہ موسا حل نہ کسم ان با بہری شاہی یہ سمندر کے پانی سے اس کے چڑیا کے چونچ بھرنے سے کوئی چیز کمی ہو گئی ہے تو موسا نے کہا یار چڑیا ایک, ایک چونچ میں کتنی پانی دو قطرے لے گئی ہوگی اس سے سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے تو حضرت خدم نے کہا کہ موسا علم کا و علم الخلائق کل لہا میرا علم تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم اتنی بھی کمی نہیں کر سکتا اللہ کا علم اتنا وسیع اللہ کا علم اتنا کابل اللہ کا علم اتنا تام ہے اور عالم و شہادہ ہے تو یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے اس میں اگر کسی کو شریک کرے تو وہ بھی شرک کہلائے گا اس کو کہتے ہیں شرک کی صفات اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شرک سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے یا رب الق علیم عالیانی اسلام واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ آپ کے اس فورم میں مسئلہ عقائد پر سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے شروع ہے اور درس سابق میں میں نے عرض کیا تھا کہ شرک جو ہے ایک تو ہے شرک ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ وحد ہو شرک اب اگر اللہ کی ذات میں شریک بنائے تو مشرک جیسے اللہ زوال کو تعالیٰ کے لیے یہود نے بیٹا بنا لیا حضرت عدیر علیہ السلام کو نسارا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشرقی نے مکہ نے ملائے اللہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تو یہ شرک یا اسی طرح جیسے بعض عیسائیوں کا خود یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ عیسا لہ سلام ہی خدا ان اللہ تو یہ شرک عزا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ میں حصے میں سے کہ اللہ کا ٹکڑا جیسے ہمارے جو حال کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور ایک ہے شرک ففات یعنی وہ صفات جو مخصوص ہیں میرے اللہ کی ذات کے لیے ان میں کسی غیر کو شریک کرے تو یہ بھی شرک ہے جیسا کہ ہم نے الحمدللہ للہ دروس صاحب کا میں پڑھا ہے کہ جیسے علم ہے تو علم محیط علم کامل علم غیب یہ اللہ اگر اس میں وہ کسی اور کو شریک کرے تو یہ شرک ہے لیکن صفت علم لیکن مشرک ہو گیا اسی طرح ہے صفت سما کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے ان نحو ہو سمی اسی کی رات سننے والی جاننے والی ہے اب اگر وہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ما فوق الاسباب یاد رکھیں ایک چیز ہوتی ہے ما فوق الاسباب اسی سے بڑے بغالتے رکھتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے ماں تحت الباب کیا بنا بس اب یہ میری بات درخ جو ہے ٹیپ ہو رہا ہے تو یہ تحت الباب آپ نے کیسے رکھا ہے مشین رکھی ہے میں بات کر رہا ہوں وہ مستجل بنا رہے سجل کر رہی ہے بعد میں آپ اس کو سن سکتے ہیں تو تحت الباب ہے یہ ماں فوکل اسباب نہیں ماں فوکل اسباب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہے لیکن میری آواز آ رہی ہے یہ ہوتا ہے ماں فوکل اسباب اس کی مثال آسانی سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ آج کل دنیا میں کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک موبائل ٹیلی فون ہے اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں سیٹلائٹ سے آپ نمبر ملاتے ہیں جناب آپ کبھی امریکہ بات کر رہے ہیں کبھی برطانیہ بات کر رہے ہیں کبھی انڈیا بات کر رہے ہیں کبھی پاکستان بات کر رہے ہیں اتنی چھوٹا سا ایک آلہ ہے اچھا بڑے آرام سے وہ آپ کی بات سن رہا ہے آپ اس کی بات سن رہے ہیں اب تو کچھ اور بھی لوگ ایڈوانس ہو گئے کہ دونوں فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کا لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یاد رکھیں یہ ما تحت اسباب ہے یہ اسباب ہے اگر جوال آپ کا بند ہو تو بات نہیں ہو سکتی ادھر کا جوال بند ہو تو بات نہیں ہو سکتی سیٹلائٹ خراب ہو تب بھی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اسباب ٹوٹ گئے اسباب نہیں رہے ایک ہوتی ہے چیز ما فوق الاسباب کے بغیر کسی اسباب کے بغیر کسی چیز کے سنے ہر کی سنے سب کی سنے یہ صرف اللہ کی کہ جیسے سیدنا یونس علیہ اسلام کو جب اللہ کے حکم سے مچھلی نے اپنے پیٹ میں چھپا لیا اور نکل لیا اور مچھلی کے بتن میں اور اندھیروں میں سمندر کے اندھیرے رات کے اندھیرے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا نادا فی الظلمات اللہ عراہ الا انت سبحان کا انی کن من منتالو وہاں اللہ کے پیغمبر نے پکارا تو اب یہ پکار جو ہے اب ملائکہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ میں یہ سمجھ نہیں آتا کیا ہے فرمائے میرا بندہ ہے یوں نہ پکار رہا ہے میں جانتا ہوں تو یہ اللہ کی شان ہے سننا کہ وہاں کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہاں اللہ اگر چاہیں تو اپنے انبیاء کو بطور موجودہ سنوا دیں اللہ اگر چاہیں تو اولیاء اللہ کو بطورے کرامت کے بعد سنوا دیں ان کی آواز کو پہنچا دیں تو وہ موجودہ ہوگا کرامت ہوگا وہ ان کا مستقل صفت زمانی ہوگی اب دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے نہابند پہنچ گئی حالانکہ ایک مہینے کا سفر ہے وزیر منورس اور کوئی سیٹ نہیں کوئی اسٹیشن نہیں کوئی ریڈیو سسٹم نہیں کچھ نہیں وہیں کھڑے کہتے ہیں ساری جب آواز پہنچ گئی تو اس لیے یاد رکھیں کہ ما فاؤ کل اسباب سننے کی سفت جو ہے یہ میرے اللہ کی ہے کہ وہ سب کی سنتے ہیں ہر چیز سنتے ہیں ہر جید جانتے ہیں یہ صفت اللہ کی ہے اگر اسی میں اللہ نہ کرے کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ میں جب یہاں سے سیدنا علی کو پکارتا ہوں تو وہ بھی سنتے ہیں صرف گیا کہ میں جب کہوں گا یا علی مشکل پشا تو حضرت علی میری مدد پہ آئیں گے یا علی مدد تو حضرت علی میری مدد پہ آئیں گے جب میں کہوں گا یا شیخ عبد القادر کی شیخ اللہ تو شیخ عبد القادر میری مدد پہ آئیں گے مدد پہ تب آئیں گے کہ سننے کا عقیدہ ہوگا اگر وہ سنتے نہیں تو کون پکارے گا تو مانا یہ ہے کہ پکارنے والا چاہے لاکھ انکار کرے لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ میرا پورش سن رہا ہے اور اسی کا نام پھر اور اس میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں نعوذ باللہ کے جیسے بڑا مشہور نعرے لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ یا وہ الدین چشتی پار کر دے میری کشتی یا فارسی میں انہوں نے کہا ہے کہ بگر بلا آفتاد کشتی مدد کن مدد کن یا مین الدین چشتی یا یا امام بری میری قسمت کھوٹی کر دے کھری یہ تو عام باتیں ہیں یہ تو عام باتیں ہیں کہ حضرت علی جویری رحمت اللہ علیہ کی بازار پہ جا کے باقاعدہ طواف کرنا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اور باقاعدہ پہلے تو تھا نا کہ چلو بھی یہ واسطہ ہے ہم ان سے کہیں گے یہ خدا سے کہیں گے اب یہ بات بھی ختم ہو گئی ہم کہتے نہیں ہم داتا صاحب خود کرتے ہیں تو یہ ہی جو ہے نا یاد رکھیں اسی کا نام شرک اور اس شرک میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اللہ باپ فرمائے اللہ باپ فرمائے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مشرقین بھی اگر ڈوبنے لگتے تھے تو خدا کو پکارتے تھے لیکن آج کا مشرق جو ہے وہ ڈوبنے کے وقت بھی خدا کو نہیں پکارتا یا بہاول ہق کو پکارتا ہے یا موئین الدین چشتی کو پکارتا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ کافر ڈوبتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ بھائی ارا لکی بو فل فل کی داغ اللہ داغ کہ جب کشتی پہ سوار ہیں اور کشتی کو موجوں نے پکڑ لیا ہے ڈوبنے پہ آ گئے ہیں تو دع اللہ اللہ کو پکارے اور مخلصین خالص اللہ کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بچا سا. اب تیرے بغیر کوئی نہیں بچا سا. اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ہم وجہ پکار لیکن ایک ہمارا عجیب مشرق ہے کہ اگر کشتی میں بھی ڈوبنے لگے تو کہتے ہیں مدد کن مدد کن یا وہ الدین کشتی اور باقاعدہ نعرے لگا کے کہتے ہیں کہ بھئی یا بہا الحق ہمارا بیڑا دھک یعنی اس سے بڑا شرک آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوگا ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں اگر وہ آج حضور کے زمانے کے مشرقین کو زندہ کر دیں اور وہ ہمارے لوگوں کا شرک دیکھے نا میرے سیالوں یعنی آپ تو سبر نہیں کر سکتے جو ہمارے ہاں شرک ہو رہا ہمارے ہاں جو شرک ہو رہا ہے اور جو نعوذ بلا خرافات ہو رہے ہیں یعنی پہلے تو ہم نے سنا تھا نا کہ جی ہندو میں ایک فرقہ ہے جو آزا یا مرد اور عورت کے آزاد جو اللہ نے بنائے اس کی پوجا کرتا ہے پہلے ہم نے سنا تھا کہ ہندو میں بلا ہے کہ ہندو کے اندر ایک فرقہ ہے جو لنگم کی باقاعدہ پوجا کرتا ہے اور باقاعدہ انہوں نے مندروں میں باقاعدہ تصاویر بنائی ہوئی ہے کیوں وہ کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ تخلیق ہے بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا تو یہ مادہ تخلیق ہے تو لہٰذا اسی کی بھی پوجا کرتے ہیں یعنی ہم باتیں ہم نے سنی تھی ہندو میں لیکن آج مسلمانوں میں ہمارے اپنے پاکستان پنجاب میں ایک جگہ ہے بڑی مشہور ترین جگہ ہے اور آج بھی یعنی آپ حیران ہوں گے مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن حقیقت تو نہیں چھپائی جاتی نا حقائق میں اللہ کے دین کے اندر تو کوئی شرم نہیں ہوتا ہے یعنی آج بھی وہاں باقاعدہ لکڑی کے آزائے تناسلیہ یا مرد کے بنا کے بازار میں بکار میں بکتے ہیں اس پیر صاحب کے شہر میں اور عقیدہ یہ کو حمل نہ ہو حمل نہ ہوتا ہو وہ لے آتی ہے اور استعمال کرتی ہے عمل ہو جاتا آپ اندازہ کریں یعنی کوئی اقل کوئی عقل انسانی اس بات کو سوچ سکتی ہے شرک کی کوئی حد ہے کہ اس قدر شرک اور اس قدر خرافات یعنی آدمی بات سن نہیں سکتا کر نہیں سکتا اور ماں باقی بازار میں بکتی ہے جی آپ نے یہ تو کئی دفعہ تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ جی بزرگوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور بزرگ بالکل اللہ ماہ فرمائے یعنی صرف انڈر ریئل میں بیٹھے ہیں اور اس کے ہر طرف کبے ہیں یہ جی کبوں والی سرکار ہر طرف بلیاں ہیں یہ جی یہ بلیوں والی سرکار ہے بس جی جی اللہ والوں کے جی راز ہوتے ہیں بس انہوں نے جو کچھ پانا تھا نہ بلوں سے پایا بھائی صحابہ نے تو نہ کبوں سے پایا نہ بلیوں سے پایا اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ باتیں تو سمجھ نہیں آئی کہ بلوں سے ہم نے سب کچھ لینا ہے انہوں نے تو جو پایا تو جو پایا قرآن سے پایا جو پایا فرمان رسول سے پایا جو پایا اتباع سنت سے پایا جو پایا ہے دین اسلام پہ عمل کرنے سے پایا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں اور کتر جا رہے ہیں اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہے کہ موومنٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ مشرق ہو اچھا اسی طرح یاد رکھیں اچھا ابو جناب بعد اوقات سب سے بڑا اعتراض اس بات پہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر سمیع اور بصیر اللہ کی ذات ہے سننے والا دیکھنے والا تو اللہ نے تو خود بندے کو بھی کہا ہے کہ سمی بصیر ہے بندہ بھی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں ہل اتا انسانی شعیم مزک إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ أَمْشَاجًا نُبْدِلُهُ فجعلناه, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ نے فرمایا, ہم نے انسان کو پیدا کیا پر اس کو آپ نے سننے والا دیکھنے والا بنایا تو کہتے ہیں یہ سبھی اور بصیر اگر صفت میں شرک ہوتا ہے تو اللہ بھی سبھی ہے انہوں سبھی اور یہاں بھی انسان بھی سمی ہے اللہ بھی دیکھنے والا ہے انسان بھی بصیر ہے دیکھنے والا تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ ترجمہ جو ہے وہ اسی کے مطابق کیا جائے گا بعد اوقات لفظ تو ایک ہوگا لفظ تو ایک ہوگا لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا مثلا جب ہم کہیں گے صفت ہے صفت ہے تو ہم کہیں گے بکل اقوال اباد ہی سمیعن بے علیم وہ ہر کے سننے والا ہر گھڑی سننے والا ہر وقت سننے والا رات دن سننے والا اس کے آگے کوئی چیز روک نہیں سکتی اس کا سننا ایسا ہے لیکن جب ہم کہیں گے بندہ سننے والا کب تک جب مر گیا تو کیا کرے کان بند ہو گئے تو کیا کرے گا آدمی دور چلا گیا آواز ہی نہیں آ رہی تو کیا کرے گا تو اس کا سننا اپنی جگہ ہے اللہ کا سننا جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے نہیں سکس بھی شہر اس کی سما کو تو مخلوق کی سما کے ساتھ تشوید ہو اسی میں تو کفر اور شرک ہے اب دیکھو نا جی آپ کہتے ہیں بھائی یہ کون ہے کہتے ہیں جی میاں بیوی بی ہیں یعنی مقصد ہے کہ خامدہ اس کی بیوی بی ہے تو یہاں بھی آپ کہتے ہیں میاں بیوی بی ہے اچھا کہ یہ کون ہے جی یہ جی میاں صاحب ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ میاں تو پھر ایک مانا کریں گے جو وہاں میاں بیوی والا کرتے ہیں یہاں بھی وہی ترجمہ کریں گے جی اللہ میاں کہتے ہیں اللہ میاں فرماتے ہیں تو وہاں بھی تو لفظ میاں لگا دیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ احترام و اکرام کے لیے وہ لفظ آپ لگا رہے ہیں وہاں اس کا احترام اسی طرح ہوگا جیسے اللہ کی شان کو دیوا ہے اور بندے کو جب آپ کہہ رہے ہیں تو ان کی عزت اسی طرح ہوگی جیسے ان کی حالت کے مطابق ہے لفظ ایک ہوگا لیکن جہاں جہاں لگے گا مانا اسی کے مطابق ہو کہ بھائی اب سننے والی صفت کس کی ہے بندے کی ہے تو بندہ بہادر بندہ نہ سننا بھی نہ کس اور اگر وہ صفت اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ بھی کامل اللہ بھی باقی اس کا سننا بھی باقی کسی بھی ہے تو بی عائشہ نے کہا تھا نا کہ جب ایک بی نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قضیہ رکھا اور مقدمہ رکھا کہ یا رسول اللہ مجھے خامد نے کہہ دیا ہے کہ انتیا کذا حر امی تم میرے بھی ایسے ہو جیسے میری ماں کی ہے مجھے حرام کر دیا یارسول میں پوری ہو بچے ہم میں کہاں جاؤں تو اس نے ماں کے ان تمہارے بارے میں قرآن نہیں اترا میں کیا فیصلہ کروں اب بڑھیا لڑ رہی حجت ہے کہ اس کا قرآن میں سب کا من میں سب کا مسئلہ ہے میرا کیوں فرما اللہ کی بندی اللہ نے نہیں اتارا ابھی قرآن نہیں اترا تو فیصلہ کیسے کریں او جناب لڑ رہی ہے اور جھگڑ رہی ہے اور اس کے بعد آخر اتنے غصے میں آ گئے جیسے ہادور آ میری نہیں سنتے نا آپ تمہیں نہیں سنتے نہیں کر میں اب اللہ کو شکایت کرنے جا رہی. اللہ نے قرآن بتایا کد سم اللہ کل تو جاد لو کاسم اتہا برا کما اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے سن لیا ہے اس عورت کا جھگڑا جو کامت کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی ہم نے سن لی تو بھیا ایشیا کہتی ہے صبح آواز سے کہ اللہ پاک ہے تیری ذات کمال ہے تیرے سننے کا کہ میں کمرے میں ساتھ بیٹھی ہوں آدھی بات میں نے سنی آدھی میں نے نہیں سنی لیکن کمال ہے کہ دونوں ہر چوں پہ سب کچھ سنتے گا لیے اللہ کا سننا الگ ہے انسان کا سننا الگ ہے اللہ کا دیکھنا الگ ہے اور بندے کا دیکھنا الگ ہے اللہ کا جاننا الگ ہے اور بندے کا جاننا الگ ہے جیسے اس کی ذات کسی کے مشابہ نہیں ہو سکتی اس کی صفات بھی کسی کے مشابہ نہیں ہو سکتی اسی طرح صفت حیات ہے اگر کوئی آدمی یہ یقینہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا جو کوئی اور بھی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی تو یہ شرک فی الحالات ہے جیسے آج کل کی جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے ان سے پوچھو نا جی کہ فلانے پیر جو ہیں وہ مر گئے توپا تو جی مرے بھابی ہمارا پیر کیوں مرے وہ کہتے ہیں جناب مرے بھا بھی مرے مولوی مکی پیر کیوں مرے وہ بھائی کیا ہوا پیر کا حضرت وہ تو وصال فرما گئے ہمارے مرشد جو ہیں وہ تو حضرت وصال فرما گئے وشال کا مانا ہوتا ہے ملنا کیا مانا ہے وہ تو اللہ سے مل گئے حضرت مر تھوڑے گئے وہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بزرگ بڑے بڑے پیر جمع کے سالانہ لوگ عرس آتے ہیں آپ تو الحمد للہ میں رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ارس مانا شادی عریس کہتے ہیں دلہا عروسہ کہتے ہیں دلہن کو آپ تو میں رہتے ہیں مکے میں رہتے ہیں چلو آپ کے ملک میں عجم میں انڈیا میں پاکستان میں ہم تحریر کر رہے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ مولوی وہاں بھی ہے ترجمہ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ تو خود مکے میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں جب شادی ہوتی ہے یا دلہن کو کیا کہتے ہیں یا دلہے کو کیا کہتے ہیں دلہا عریس ہوگا دلہن عروسہ ہوگی اور شادی کو عرس کہیں گے اسی یہ ہر سال عرس ہوتا ہے کہ ابھی سال تو ہو گیا ہے نا تو اب شادی بھی تو ہو نا اللہ میاں کے ساتھ یعنی آپ حیران ہوں یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑی بات کوئی لکھنے کی ضرورت کر سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت پیر دستگیر کیوں کہتے ہیں اس نے کہا کہ اللہ نے ایک دفعہ پیرانے پیر سے کہا کہ آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں تو اللہ میاں ویر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کرا رہے تھے تو اللہ بھی پھسل پڑے کیلے کے چھلکے پہ تو پیر صاحب نے روک لیا تو اللہ نے کہا اچھا تم دستگیر ہو آپ پکڑ کے روکنے والے ہو نا تھامنے والے ہو تم نے مجھے بھی تو تھام لیا یعنی جو خدا پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے یعنی ایسے حفاظات ہیں لگوی ہیں کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے یعنی آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں انڈو،, انڈو پاکستان میں زیادہ تو ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم ان ملکوں کو جانتے اس لیے ہم ان کی بات کرتے ہیں یعنی آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ حضرت سلیف الدین چشتی کی مزار پہ یا خواجہ نظام الدین اولیاء کی مزار پہ یا اسی طرح حضرت علی ہجویری کی مزار پہ حضرت فریض الدین شکر گنج کی مزار پہ حضرت بہاؤ الدین زکریہ بلطانی کی مزار پہ حضرت محبوب سبحانی کی مزار پہ آپ جا کے دیکھیں آپ حیران ہوں گے اللہ کے قابے میں اس محبت و تڑب سے سجنا نہیں ہوتا جو وہاں ہے اللہ کے قابے کا اتنی ادب سے تواف نہیں کرتے جو وہاں ہوتا ہے ساری ساری رات باندھ کے کھڑے قوالیوں میں ان کو اتنا لطف آتا ہے اتنا حال آتا ہے اتنا وجد آتا ہے کہ سب رات قرآن پڑوس بخنی آپ خود یعنی یہ ایک, ایک تو ہوتا ہے نا اعتراض کہ اعتراض بڑا اعتراض نا آپ کبھی آخر اپنے ملکوں میں جاتے ہیں نا کبھی بطور تجربہ وہاں چلے جائیں کہ وہاں قوالی ہو رہی ہے اچھا قوالی بھی چلو یعنی قوال نہیں بلکہ قوالی بھی عورتیں کر رہی ہیں عورت گا رہی ہے گنیا گا رہی ہے جس کے آواز سننے پہ اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے جس کے گانے پہ لانت فرمائی ہے جس غیر محرم عورت کے دیکھنے پہ لانت فرمائی ہے اس کے بال کھلے ہو تو لانت فرمائی ہے مضامیر جو گاجے باجے ہیں ان پہ لانت فرمائی ہے لیکن وہ اسی میں جناب ایسے مدوش ہیں اور ایسے حال آ رہے ہیں اور ایک ایک شیر پہ کھڑے ہو کے ایسے ناچ رہے ہیں اور بے ہوش ہو کے مست ہوئے ہوئے ہیں سارا قرآن جاؤ بجا لے ان کو ذوقہ تو آخر کیا ہے یعنی چر کی بکو حد ہوتی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ جرت ابو جہاں کر سکتا ہے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے وہ کہتے ہیں اب خدا کے بعد ہے ہی کیا اکیلے رہ گیا تو ہوئی نہیں ہے بگے کیا خدا کے پلے میں وحدت کے, کے, کے سوا کیا ہے مجھے جو کچھ ہی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اللہ کے بعد وہ صرف وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے اب اختیارات تو سارے دے دیے اس قسم کا شرک جو ہے آپ سوچ سکتے ہیں پھر ہم یعنی اوزب باللہ ہم کہیں جی وہاں بھی بڑے سخت ہیں ہمیں بڑا سخت کہتے ہیں اور اللہ کے بندے تم اپنے آمال کو دیکھ باقاعدہ آپ جائیں گے مزارات پہ آدمی کھڑے ہیں وہ آپ کو پکڑیں گے آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے آپ کو چوکٹ پہ جا کے باقاعدہ سجدہ کروائیں گے آپ کو باقاعدہ ساتھ کھڑے ہو کے ان پر سلاد و سلام پڑھائیں گے اور پھر جناب ان کے ساتھ جو ہجرے بنے ہوئے ہیں ان میں ان کے بڑے بڑے خلفا بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ جناب تعویذات کی تیاری کریں گے اور یہ اولاد کا تعویذ ہے اور یہ رزق کا تعویذ ہے اور یہ نوکری کا تعویذ ہے اور یہ فلاں کا تعویذ ہے اور یہ فلاں کا تعویذ ہے, ہے, ہے میں نے ایک پیر صاحب سے میری دوستی تھی اس سے میں نے پوچھا ان نے کہا یار یہ اتنے تعویذ جو روز چلتے ہیں تم تو جو کچھ ہو ہو تو میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی کم نوکری کا تعویذ ہے اور یہ فلاں کا تعلق